ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے ایتھل اور جولیس روزنبرگ کے خطوط سے متاثر ہو کر لکھی گئی تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی تیری زلفوں کی مستی برستی رہی تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے نہ رسائی اگر اپنی تقدیر تھی تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی کس کو شکوا ہے گر شوق کے سلسلے ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم جاں گواں کر تیری دل بری کا بھرم ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے ماڈکمری جیل پندرہ مئی چون فکرِ زو سود و زیاں تو چھوٹے گی منت این و آ تو چھوٹے گی خیر دوزخ میں میں ملے نہ ملے شیخ صاحب سے جان تو چھوٹے گی کچھ متسبوں کی خلوت میں کچھ وائس کے گھر جاتی ہے ہم بادہ کشوں کے حصے کی اب جام میں کم تر جاتی ہے یوں ورز و طلب سے قب دل پتھر دل پانی ہوتے ہیں تم لاکھ رضا کی خو ڈالو قبض خویں ستم گر جاتی ہے بے داد की کی بستی ہے یا کہاں خیرات کہاں سر پھوڑتی پھرتی ہے ناداں فریاد جو در جاتی ہے ہاں جان کے زیاں کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجے ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے اب کو چاہے دل کا راہ رو رہزن بھی بنے تو بات بنے پہرے سے اردو ٹلتے ہی نہیں اور رات برابر جاتی ہے ہم محلے کا پھس تنہا بھی نہیں ہر روز نسی میں صبح وطن یادوں سے معطر راتی ہے اشکوں سے منور جاتی ہے مانک کمری جیل سترہ جون چون دریچہ گڑی ہیں کتنی صلیبے میرے دریچے میں ہر ایک اپنے مسیحا کے خون کا رنگ لیے ہر ایک وصل خداون کی امنگ لیے کسی پہ کرتے ہیں ابر بہار کو قربہ کسی پہ قتل مہتابناک کرتے ہیں کسی پہ ہوتی ہے سرمست شاخ سار دو نیم کسی پہ بادِ صبا کو ہلاک کرتے ہیں ہر آئے دن یہ خدا وندگان محر و جمال لہو میں غرق میرے غم قدے میں آتے ہیں اور آئے دن میری نظروں کے سامنے ان کے شہید جسم سلامت اٹھائے جاتے ہیں مٹکمری جیل دسمبر چون درد آئے گا دبے پاؤں اور کچھ دیر میں جب پھر میرے تنہا دل کو فکر آ گی کہ تنہائی کا کیا چارہ کرے درد آئے گا دبے پاؤں لیے سرخ چراغ وہ جو ایک درد دھڑکتا ہے کہیں دل سے پرے شولہ درد جو پہلو میں لپک اٹھے گا دل کی دیوار پہ ہر نقش دمک اٹھے گا ہلکا اے زلف کہیں گوشہ رخسار کہیں ہجر کا دشت کہیں گلشن دیدار کہیں لطف کی بات کہیں پیار کا اقرار کہیں دل سے پھر ہوگی میری بات کہ اے دل اے دل یہ جو محبوب بنا ہے تیری تنہائی کا یہ تو مہماں ہے گھڑی بھر کا چلا جائے گا اس سے کب تیری مصیبت کا مداوا ہوگا مشتعل ہو کے ابھی اٹھیں گے وحشی سائے یہ چلا جائے گا رہ جائیں گے باقی سائے رات بھر جن سے تیرا خون خرابہ ہوگا جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے دل دشمنیں جاہیں سبھی سارے کے سارے قاتل یہ کڑی رات بھی یہ سائے بھی تنہائی بھی درد اور جنگ میں کچھ میل نہیں ہے دل لاؤ سلگاؤ کوئی جوش غضب کا انگار تیش کی آتش جرار کہاں ہے لاؤ وہ دہتا ہوا گلزار کہاں ہے لاؤ جس میں گرمی بھی ہے حرکت بھی توانائی بھی ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا بھی کوئی لشکر منتظر ہوگا اندھیرے کی فصیلوں کے ادھر ان کو شولوں کے رجز اپنا پتہ تو دیں گے خیر ہم تک وہ نہ پہنچیں بھی صدا تو دیں گے دور کتنی ہے ابھی صبح بتا تو دیں گے مانکمبری جیل یکم دسمبر چون صبح پھوٹی تو آسماں پہ تیرے رنگ رخسار کی پہار گری رات چھائی تو روئے عالم پر تیری زلفوں کی آبشار گری افریقہ کم بیک ایک رز آ جاؤ میں نے سن لی تیرے ڈھول کی ترنگ آ جاؤ مست ہو گئی میرے لہو کی تال آ جاؤ افریقہ آ جاؤ میں نے دھول سے ماتھا اٹھا لیا آ جاؤ میں نے چھیل دی آنکھوں سے غم کی چھال آ جاؤ میں نے درد سے بازو چھڑا لیا آ جاؤ میں نے نوش دیا بے کسی کا جال آ جاؤ افریقہ پنجے میں ہتھ کڑی کی کڑی بن گئی ہے گرز گردن کا توک توڑ کے ڈھالی ہے میں نے ڈھال آ جاؤ افریقہ جلتے ہیں ہر کچھار میں بالوں کے مرگ نین دشمن لہو سے رات کی کالک ہوئی ہے لال آ جاؤ افریقہ دھرتی دھڑک رہی ہے میرے ساتھ افریقہ دریا تھڑک رہا ہے تو بندے رہا ہے تال میں افریقہ ہوں دھار لیا میں نے تیرا روپ میں تو ہوں میری چال ہے تیری ببر کی چال آجاؤ جاؤ افریقہ آؤ ببر کی چال آجاؤ جاؤ افریقہ مانک جیل چودہ جنوری پچپن گرمے شوق نظارہ کا اثر تو دیکھو گل کھلے جاتے ہیں وہ اسا در تو دیکھو ایسے ناداں بینا تھے جہاں سے گزرنے والے نا سے ہو بند کرو راہ گزر تو دیکھو وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو وہ جو اب چاک گرے بھی نہیں کرتے ہیں دیکھنے والو کبھی ان کا جگر تو دیکھو دامن درد کو گلزار بنا رکھا ہے آؤ ایک دن دلے پرخوں کا ہنر تو دیکھو صبح کی طرح جمکتا ہے شب غم کا افق فیض تابندگی دیدائے تر تو دیکھو مارکم دی جیل چار مارچ ستاون یہ فصل امیدوں کی ہمدم سب کاٹ دو بسمیل پودوں کو بے آپ سسکتے مت چھوڑو سب نوش لو بے کل پھولوں کو شاخوں پہ بھلکتے مت چھوڑو یہ فصل امیدوں کی ہم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی عکارت جائے گی کھیتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو پھر مٹی سینچو اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر اک بار اجڑنا ہے اک فصل پکی تو بھر پایا جب تک تو یہی کچھ کرنا ہے مانک کمبری جیل تیس مارچ پچپن بنیاد کچھ تو ہو کوے ستم کی خامشی آباد کچھ تو ہو کچھ تو کہو ستم کشو فریاد کچھ کش تو ہو بے گر سے شکوائے بے داد تو ہو بولو کہ شور حشر کی ایجاد کچھ تو ہو مرنے چلے تو ستوت قاتل کا خوف کیا اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دستو پا مقتل میں تو کچھ تو رنگ جمے جشن رقص کا رنگی لہو سے پنجائے سیاد کچھ تو ہو خوں پر گواہ دامن جلات کچھ تو ہو جب خوں بہا طلب کریں بنیاد کچھ تو ہو گرتن نہیں نہیں سے ہی آزاد کچھ تو ہو دشنام نالا ہاؤ ہو فریات کچھ تو ہو چیخے ہے درد اے دل برباد کچھ تو ہو بولو کہ شور حشر کی ایجاد کچھ تو ہو بولو کہ روز عدل کی بنیاد کچھ تو ہو مانکی جیل تیرہ اپریل پچپن کوئی عاشق کسی محبوبہ سے یاد کی راہ گزر جس پہ اسی صورت سے مدتیں بیت گئی ہیں تمہیں چلتے چلتے ختم ہو جائے جو دو چار قدم اور چلو موڑ پڑتا ہے جہاں دس دشت فراموشی کا جس سے آگے نہ کوئی میں ہوں نہ کوئی تم ہو سانس تھامے ہیں نگاہیں کہ جانے کس دم تم پلٹاؤ گزر جاؤ یا مڑ کر دیکھو گرچہ واقف ہیں نگاہیں کہ یہ سب دھوکا ہے گر کہیں تم سے ہم آغوش ہوئی پھر سے نظر پھوٹ نکلے گی وہاں اور کوئی راہ گزر پھر اسی طرح جہاں ہوگا مقابل پہ ہم سایہ زلف کا اور جمبش بازو کا سفر دوسری بات بھی جھوٹی ہے کہ دل جانتا ہے یا کوئی موڑ کوئی دشت کوئی گھات نہیں جس کے پردے میں میرا ماہرہ وہاں ڈوب سکے تم سے چلتی رہے یہ راہ یوں ہی اچھا ہے تم نے مڑ کر بنا دیکھا تو کوئی بات نہیں اگست پچپن شہر میں چاک گری ہوئے ہوئے ناپید اب کے کوئی کرتا ہی نہیں ضبط کی تاقید اب کے لطف کر اے نگہ یار کہ غم والوں نے حضرت دل کی اٹھائی نہیں تمہید اب کے چاند دیکھا تیری آنکھوں میں نہ ہونٹوں پہ شفق ملتی جلتی ہے شبِ غم سے تیری دید اب کے دل دکھا ہے نہ وہ پہلا سا نہ جان تڑپی ہے ہم ہی غافل تھے کہ آئی ہی نہیں عید اب کے پھر سے بدھ جائیں گی شم میں جو ہوا تیز چلی لا کے رکھو سر محفل کوئی خورشید دب کے کراچی چودہ اگست انیس سو پچپن یوں بہار آئی ہے اس بار کے جیسے قاصد کوچائے یار سے بے نیل مرام آتا ہے ہر کوئی شہر میں پھرتا ہے سلامت دامن رند میں خانے سے شائستہ خرام آتا ہے سے مترب و ثاقی میں پریشا اکثر اب آتا ہے کبھی ماہ تمام آتا ہے شوق والوں کی ہزی محفل شب میں اب بھی آمد صبح کی صورت تیرا نام آتا ہے اب بھی اعلان سحر کرتا ہوا مست کوئی داغ دل کر کے فروزاں سر شام آتا ہے نہ تمام لاہور مارچ چھپن تمام شب دل ویشی تلاش کرتا ہے ہر ایک صدا میں تیرے حرف لطف کا آہنگ ہر ایک صبح ملاتی ہے بار بار نظر تیرے دہن سے ہر ایک لالا و گلاب کا رنگ تمہارے حسن سے رہتی ہے ہم کنار نظر تمہاری یاد سے دل ہم کلام رہتا ہے رہی فراغت ہجراں تو ہو رہے گا طے تمہاری چاہ کا جو جو مقام رہتا ہے حیدرآباد جیل انیس سو کھلے جو ایک دریچے میں آج حسن کے پھول تو صبح جوم کے گلزار ہو گئی اکثر جہاں کہیں بھی گرا نور ان نگاہوں سے ہر ایک چیز طرح دار ہو گئی اکثر جنا ہسپتال کراچی صبح کی آج جو رنگت ہے وہ پہلے تو نہ تھی کیا خبر آج خرام سر گلزار ہے کون شام گلنار ہوئی جاتی ہے دیکھو تو صحیح یہ جو نکلا ہے لیے مشل رخسار ہے کون رات مہکی ہوئی آئی ہے کہیں سے پوچھو آج بکھرائے ہوئے زلفِ طرح ہے کون پھر درد دل پہ کوئی دینے لگا ہے دستک پھر درے دل پہ کوئی دینے لگا ہے دستک جانیے پھر دل وحشی کا طلبگار ہے کون جناب تال کراچی جولائی ترپن تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے نہ شب کو دن سے شکایت نہ دن کو شب سے ہے کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم گلا ہے جو بھی کسی سے تیرے سبب سے ہے ہوا ہے جب سے دل ناصبور بے قابو کلام تس سے نظر کو بڑے ادب سے ہے اگر شرر ہے تو بھڑکے جو پھول ہے تو کھلے طرح طرح کی طلب تیرے رنگ لب سے ہے کہاں گئے شبِ فرقت کے جاگنے والے ستارائے سحری ہم کلام کب سے ہے لاہور مارچ ستاون رات ڈھلنے لگی ہے سینوں میں آگ سلگاؤ آبگینوں میں دلے اس شاخ کی خبر لینا پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں